آج آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک आयत ایک آیت हिस्सा ایک حصہ پڑھا یہ صورت الماہدہ كی تیسری آیت كا ایک جز ہے اور یہ آیت بڑے اہتمام كے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ اور بڑے خاص موقع پر میں خاص مفہوم لے کر نازل ہوئی یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا یعنی دسویں ہجری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج تھا جس میں آپ کے ساتھ آپ کی ساری زندگی کی محنت کا خلاصہ آپ کی ساری جمع پونجی یعنی تقریباً ڈیڑھ لاکھ صحابہ كرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمع آپ کے ساتھ اور آپ کے ارد گرد موجود تھے عرفے كا دن تھا اور اتفاق سے جمعہ بھی تھا اور میدان عرفات میں جبنِ رحمت کے قریب آپ کی اونٹنی موجود تھی جس پر آپ تشریف فرماتے جس وقت یہ آئے تھے اور وقت اثر کے بعد کا تھا یہ اتنی ساری چیزیں اس میں جمع ہوئیں ایک تو موقع حج کا حج بھی آپ کی زندگی کا سب سے آخری مجمع آپ کی محنت آپ کی تربیت اور آپ کی کوششوں کا جو خلاصہ تھا حضرات صحابہ کرام ان کا ان جانصاروں کے جھرمٹ میں دن عرفے کا عرفات کے میدان جگہ عرفات کے میدان میں اور جبل رحمت کے قریب اور وقت اثر کے بعد کا جو جمعے کے دن کا افضل ترین وقت ہے جمعے کے دن جس قبولیت کی گھڑی کے بارے میں آتا ہے تو سب سے زیادہ اقوال اسی بارے میں ہیں کہ وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی ان تمام چیزوں اور ان تمام حالات میں کہ الیوم اکمل تو لکم دینکم و اکمم تو علی لکم الاسلام دینہ تین باتیں ہیں اس کے اندر پہلی بات کہ اللہ نے فرمایا کہ اکمل تو لکم دینکم کہ دین تمہارے لیے ہم نے کامل کر دیا آج آج کی مراد یہ دور یہ وقت علیہ سے مراد خاص آج کا دن ضروری نہیں ہے اس وقت وہ اتمم تو اور اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر تمام کر دیا وہ ردیت القم الاسلام دینہ اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا جو طرز زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اور سلیقہ اور ترینہ ہم نے پسند کیا کہ جس طرز پر آپ اور آپ کے پیروکار زندگی گزاریں گے وہ اسلام ہوگا ایک یہودی نے اس آیت کو سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا اس سے کہا تھا یہودی نے کہ اگر یہ آیت ہماری کتابوں میں نازل ہوئی ہوتی ہے تو ہم جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو عید کی طرح مناتے تہوار مناتے اس دن کا جس دن یہ آیت جو آپ کے قرآن میں موجود ہے نازل ہوئی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن اور کس موقع پر نازل ہوئی مطلب ہمارے سامنے نازل ہوئی اور وہ دن گویا ہماری دو عیدوں کا دن تھا کہ جمعہ کا دن بھی تھا جو سید الیام ہے اور عرفے کا دن بھی تھا جو حج کا دن ہے اور جو مسلمانوں کے لیے غیر معمولی خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے کہ اس دن اللہ جانوں کی رحمتیں آسمان سے چھاچ چھاج و برستی تو اس آیت میں خاص بات کیا تھی جس کو ایک یہودی سمجھ گیا اور اس نے یہ کہا کہ اس آیت کا حق یہ ہے کہ اس پر عید منائی جائے اس کی آمد کیوں ہے کہ اللہ جلّہ شاہ نے یہ کہا کہ دین کامل کر دیا اکمال دین ہو گیا اتمام نعمت ہو گیا نعمت پوری ہو گئی اور وردیت القم الاسلام دینہ اور اللہ جل شانہو نے تم لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا جو قرینہ جو طرز حیات پسند فرمایا وہ اسلام ہے اسلام کا طرز زندگی اللہ جل شانہو کو قبول ہے اور اللہ پاک کو درکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا باعث دیکھیے اکمال دین کا مطلب یہ نہیں ہوتا یا یہ نہیں ہے کہ پچھلی پچھلے ادیان جو تھے یا پچھلے انبیاء امبیان مصلاطلام کے لائے ہوئے لائی ہوئی شریعتیں جو تھیں وہ کوئی ناقص تھی یا نامکمل تھی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چلّہ شاہوں نے مختلف زمانوں میں لوگوں سے جس چیز کا مطالبہ فرمایا اپنی رضا رضامندی کے لیے مختلف حالات میں مختلف قوموں اور امتوں سے اس میں اللہ جلہ شاہ تبدیلیاں فرماتے رہے کتابیں بدلتے رہے نسخ فرماتے رہے چیزیں منسوخ ہوتی رہیں احکامات میں رد و بدل ہوتے رہے وہ سارا عمل جو اس تبدیلی اور رد و بدل کا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تیئیس سال کے عرصے میں جا کر مکمل ہو گیا اب تبدیلی کوئی نہیں ہوگی رد و بدل کوئی نہیں ہوگا وہ چیز جو اللہ پاک کو درکار ہے وہ قیامت تک کے لیے طے ہو گئی اس آیت کے بعد احکام کی کوئی اور آیت نہیں اتری اور اس آیت کے نزول کے فقط اکاسی دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے لیتے اس سے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت پر جہاں صحابہ کو بہت خوشی اور مسرت ہوئی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے تھے اور کسی نے ان سے پوچھا کہ اس میں افسوس کی کیا چیز ہے افسردہ ہونے کی کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ جب دین مکمل ہو گیا اور اللہ جلشانوں کی نعمتیں پوری ہو گئیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک اپنے رسول کو واپس بلا لیں گے کہ جس مقصد کے لیے ان کو اللہ پاک نے بھیجا وہ مقصد حاصل ہوگا اور اس مقصد کے حصول کے بعد ان کو واپس اللہ جل شاہ اپنی رحمتوں کی طرف لے جائیں گے اور یہ بات ان کی درست تھی کہ اس سے کچھ عرصے کے بعد ہی اس حج کے اکاسی دن بعض لوگوں نے اکیس دن بھی لکھا ہے لیکن زیادہ ترین قیاس اکاسی دن اس لیے ہے کہ یہ حج کا موقع ہے اور حج کو آپ دنوں کو گنیں کہ یہ نو ذی الحجہ ہیں اور نو حضالحجہ سے لے کر ربی الاول کی گیارہویں بارہویں تاریخ تک یہ دن تو معلوم ہے جو آپ کی آپ کا مثال ہے سب کے نزدیک ربی الاول کو ہوا ہے اور بارہ ربی الاول کو ہوا ہے تو یہ دن جو ہے یہ اگر گنے جائیں تو کوئی اکاسی دن بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کیا قیامت تک کے لیے اپنی رضا کا طریقہ بتاتی ہے کہ مجھ سے مانگنے کا دنیا میں زندگی گزارنے کا دنیا اور آخرت کے درمیان کے تمام مراحل کو آفیت اور آسانی کے ساتھ طے کرنے کا آخرت کے دن میں دوبارہ کھڑے ہونے اور اس یوم الدین یا یوم الحساب یا یوم الجزا کے دن اللہ جلشالہ کی کہ غضب اور اللہ پاک کے غصے سے بچنے کا اور حساب میں کامیاب ہونے کا یا اللہ جلّہ شاہوں کے فضل و کرم کا مستحق بننے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ جلّہ شاہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا اور صرف بیان پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور شخصیت بطور نمونہ بھیج دی بطور مثال سامنے کھڑی کر دی ان کا اسوا سامنے اللہ جہ شاہ نے مسلمانوں کے لیے آئے اور ان پر ہر قسم کے حالات بھیج بھیج کر ہر قسم کی کہ, کہ ادوار سے ان کو گزار کر ایک ایسے انسانوں کا مجموعہ ان کی زندگی کے اندر تیار فرما دیا جو ساری دنیا کو دین پہنچانے کے لیے کافی ہو گیا جہاں پر بھی آپ جائیں انسان کو حقیقت تعجب ہو میں گزشتہ <تصفح> دن ایک سفر میں تھا کل پرسوں تو میں ایک بہت دور دراز علاقے میں گئے ہوئے تھے ملک کے کونے کے اندر ایک بہت ہی پہاڑی علاقوں میں وہ بڑے دشوار گزار پہاڑیوں سے گزرتے گزرتے کیسی جگہ گئے جہاں پیدل آگے کہ جہاں وہاں پر گاڑی بھی نہ جا سکے اور اس جگہ پہنچ کر دیکھا تو جیسے ہے ہمارے ملک الحمدللہ للہ فضا تو وہاں پر بھی مسجد تھی اور وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور دین سے وابستہ ہیں تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کام آنے کا دیکھیں اس دین کو اللہ جل شعروں نے یعنی آج اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کا باشندہ ہوتے ہوئے جن جگہوں پر ہمارے لیے تمام اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے فور بائی فور جیپیں ہوتے ہوئے اور سارا کا سارا نظام ہوتے ہوئے ہمارے لیے پہنچنا مشکل ہے یہ اسلام صدیوں پہلے یہاں تک کیسے پہنچا کس کے ذریعے سے یہ یہ دین کا پیغام یہاں تک پہنچا اور صرف ایسا کوئی مجمل سا ناکافی سا اور ہلکا پھلکا سا پیغام نہیں بلکہ پورا کا پورا دین ہم سے زیادہ بہتر دین ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر موجود ہے جو جتنے بھی دور دراز ہیں جتنے بھی دور افتادہ علاقے ہیں خاون کے اور وہاں تک آج بھی سہولیات زندگی کا پہنچنا اس قدر مشکل ہے آج کے جدید ذرائع ابلاغ اقبال تک نہیں پہنچ پاتے مگر یہ خدا جانے کب یعنی تاریخ معلوم نہیں ہے کہ اس اس جگہوں پر دین کب اور کس وقت پہنچا مختلف آ رہا ہے لیکن بیشتر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ دوسری صدی ہجری میں یہاں پہنچ چکا تھا بعض تو کہتے ہیں پہلی صدی ہجری میں یہاں پہنچا دوسری سے آگے کا کوئی قائل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان جگہوں تک اسلام کو پہنچے پہنچنے بھی بارہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا بارہ سو سال پہلے کیا ذرائع تھے انسانوں کے پاس اور کیا چیزیں تھیں تو پیغام وہ لوگ ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں آپ کو دیکھ دیکھ کر آپ کے پاس رہ رہ کر آپ کا آپ کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا مشاہدہ کرتے ہوئے آپ کے اخلاق کا اور آپ کے اللہ پاک سے تعلق کا کو دیکھ دیکھ کر ایسے افراد کی ایک جماعت تیار ہو گئی تھی جو پوری دنیا تک دین پہنچانے کے لیے کافی ہو گئی تھی انہوں نے پہنچا کے دکھایا اور جہاں جہاں جو, جو, جو جگہیں جہاں انسان رہتے تھے وہاں تک اللہ جل شعنوں نے ان کو یا ان کے بعد والوں کو پہنچایا دین میں چون دین جو کہ کامل تھا اس کا اکمال ہو چکا تھا کسی قسم کی اس میں کمی اور بیشی نہیں تھی ہر قسم کے لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا ممکن ہو آج آپ اسلامی معاشروں میں جو ڈائیورسٹی ہے جو تنوع ہے جو رنگا رنگی ہے اس کو آپ دیکھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسانوں کے مزاج میں کتنا فرق ان کی تہذیبوں میں کتنا فرق ہے ان کے کھانے پینے کے نظام میں کتنا فرق ہے ان کی عادات میں کتنا زیادہ فرق ہے لیکن اسلام کے پیغام کو سب نے یکساں طور کے اوپر قبول کیا سب کے پاس وہ پہنچا اور سب کے لیے اپنی موروثی عادتوں کو اپنے موروثی کردار کو جو چلتا چلا رہا ہے ان کے ان کے پاس صدیوں سے اس سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسلام کے پیغام کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہوا دنیا میں بہت سارے مذاہب ایسے ہیں اور زمینی مذاہب تو بہت سارے ایسے ہیں جو کسی ایک خاص علاقے اور خطے کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوئے باقی دنیا نے اس کو مسترد کر دیا آسمانی مذاہب میں ہی یہ یہ, یہ ہمریت ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کو قبول کرے دوسری چیز فرمائی و اطمن تو علیہ کو نعمت <سؤال> نعمتوں نعمت کا میں نے اپنی نعمت کا آپ کے اوپر اتمام کر دیا اتمام کا مطلب تمام کر دی پوری کر دی آپ کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ ایک دین ہے اور ایک شریعت دین وہ ہے جو بدلتا نہیں جو عدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے اور شریعت وہ ہے جو اللہ جانوں نے مختلف انبیاء کو اس میں کچھ رد و بدل فرمایا جس طرح ہم لوگ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں شریعت موسلی میں ایسا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسا تھا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ایسا تھا یا شریعت محمدی میں ایسا ہے یہ ہم کہتے اور سنتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ نعمت سے مراد شریعت کہ اللہ جہ شعن نے نعمت کا بھی اتمام فرما دیا تمام کر دی پوری کر دی اس میں بھی اب کوئی کسی قسم کا رد و بدل اور طریقہ نہیں ہوگی. اور, اور تبدیلی نہیں ہوگی اب جو چیزیں ہوں گی مثلا جو اشتہاد ہوگا علماء نت مسائل کے کا حل پیش کریں گے نئے جو مسئلے پیش آئیں گے اس کے اوپر بھی شریعت کے احکامات بیان ہوں گے تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی وہ پہلے سے موجود احکام کی روشنی میں نئے نئی چیزوں کے فیصلے کیے جائیں گے جس کو جس کو اشتہاد کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے شریعت کے اتمام سے یا دین کے اکمال سے کہ اب کوئی نیا مسئلہ بیان نہیں ہوگا بلکہ جتنے مسائل پیش آتے رہیں گے انسانوں کو اللہ جنہ نے اس کا ایک, ایک ایک انتظام فرمایا ہے کہ مجتہدین امت اس امت کے جو مجتہد علماء ہیں وہ قرآن و سنت کی اور اجماع امت کی روشنی میں ان نئے مسائل کا حل پیش کرتے رہیں گے جیسے کہ آج کل بھی جو نئی چیز آتی ہے اس کا اس کا شرع حل یا اس کا شریعت میں اس کا جو مقام ہے یا جو اس کے بارے میں شریعت کا جو موقف ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے آج تک کبھی آپ کو کسی مسئلے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا جواب معلوم نہیں ہے اس کا علم نہیں ہے یہ نئی چیز آئی ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے بلکہ جو بھی چیز آتی ہے تو علماء امت اس کا حکم معلوم کرتے ہیں قرآن سرت کی روشنی میں ان لوگوں کو بتاتے ہیں تیسری بات اس کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ وہ ردیت الغم الاسلام دینہ ردیت القم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اللہ جنہ نے اسی کا انتخاب کیا ہے تمہارے لیے کس چیز کا الاسلام دینہ اسلام کو بطور دین کے یعنی اسلام جس کو جس دین کو کہا جا رہا ہے اور دین آپ کو پتہ ہے بہت سارے معنوں میں سے جہاں پر اور ایسے موقعوں پر اس کا معنی ہوتا ہے وہ طرز حیات ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کوڈ آف لائف کہتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے گی چوبیس گھنٹے کی زندگی کیسے گزاری جائے گی اس کے لیے اللہ جل شاہ نے اسلام کو ہی پسند کر لیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اور کوئی اور رستہ نہیں ہے اللہ جل شاہ رحوں كی خوشرودی كو حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا كو حاصل کرنے کا دیکھیں دنیا میں انسان کی انفرادی یا قوموں کی ترقی کے لیے عام طور پر چار چیزیں چار ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے لوگ ترقی بھی کرتے ہیں جن کی ترقی کو ترقی کہا جاتا ہے اور جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں چار بڑے بڑے شعبے ہیں مثلا ایک شعبہ زراعت ہے جس کو ایگریکلچر کہتے ایک شعبہ تجارت ہے ٹریڈ کہنے لیں جس کو ایک صنعت و حرفت ہے انڈسٹری ہے اور چوتھا جو ہے وہ ملازمتیں ہیں جس کو امپلائمنٹ کہہ ہیں ان چار بڑے شعبوں سے ہی ساری کی ساری انسانیت وابستہ ہوتی ہے اپنی تعمیر اور ترقی کے لیے انہی چار ذرائع میں کسی ملک میں ترقی ہو تو کہا جاتا ہے کہ ملک ترقی یافتہ ہے اور انہی میں اگر اس کے ہاں زوال پذیر ہو تو کہتے ہیں کہ زوال آگے معاشرے کے اوپر ایک فرد بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسباب کے درجے میں ان چار شعبوں میں سے کسی نہ کسی سے وابستہ ہوتا ہے آپ جتنے ذات یہاں تشریف فرمائیں آپ کا تعلق بھی ان میں سے کسی ایک شعبے کے ساتھ ان چاروں کے بارے میں چاہے وہ زراعت ہو ایگریکلچر ہو ٹریڈ ہو انڈسٹری ہو امپلائمنٹ ہو ان چاروں کے بارے میں شریعت کے احکامات ایسے واضح ہیں کہ روز روشن کی طرف ہمارے ہاں جو احکامات پڑھائے جاتے ہیں مدارس دینیا میں اس میں جو فقہ اسلامی ہے اس کے شعبے ہیں مختلف جو سب سے زیادہ تفصیلی احکامات ہیں جو سب سے زیادہ جس کے بارے میں جزیات کے ساتھ تفصیلات موجود ہیں وہ ان چار شعبوں سے متعلق اس پر زخیم کتابیں فقہ اسلامی میں لکھی گئی ہیں اور ایک ایک چیز کی جتنی صورتیں جتنی شکلیں ممکن ہیں اس کے بارے میں تفصیلی احکامات فتح نے لکھے ہیں ایک آدمی کو بعض ایسی صورتیں بعض نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں ایسی صورتیں لکھی ہیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ لکھی گئی ہیں اس زمانے میں تو یہ مسئلے ہو نہیں سکتے تھے آج وہ مسئلے انسانوں کے سامنے آ رہے ہیں فکہ نے اپنی ذہانت سے اور اپنی غیر معمولی قابلیت اور لیاقت سے کسی چیز سے متعلق کوئی بھی صورت اگر پیدا ہو سکتی تھی تو اس کا اس کا جواب لکھا ہے یہ انسانوں کی زندگی گزارنے سے متعلق دین کے احکامات ہیں اور یہ سارے کے سارے معاملات کی قبیلس ہیں اس سب کے لیے اگر ایک عنوان ہم اختیار کرتے ہیں جس میں تجارت بھی آ جائے زراعت بھی آ جائے سرت و حرفت بھی آ جائے ملازمت بھی آ جائے ان سب کے لیے جو ایک عنوان ہمارے ہاں منتخب کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ معاملات یہی دین کا ایک وہ اہم ترین حصہ ہے جو آج عملاً معطل ہے ہمارے درمیان ہمارے ہاں عبادات کا دین زندہ ہے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں جمعے کی نماز میں آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائے رہے ہیں کیونکہ عبادت اور آپ اہتمام کرتے ہیں اس کا حج ہو رہے ہیں ہمارے ہاں عمرے ہو رہے ہیں اور زکوٰۃ دی جا رہی ہے رمضان شریف آ رہا ہے اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لوگ خوب اہتمام سے رمضان کے اندر زکوات دیتے ہیں اپنا حساب کرتے ہیں تو عبادات کے بارے میں آپ معاشرے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبادت کا دین زندہ نہیں ہے لوگوں کو نماز کا طریقہ نہیں آتا یعنی اگر آپ دیکھیں تو کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو نماز کا طریقہ نہیں آتا جنہیں روزے کا حکم نہیں پتہ کہ یہ کب شہری کیا ہوتی ہے افطاری کیا ہوتی ہے اور روزہ کس کو کہتے ہیں اور جن کو حج کا نہیں پتہ کہ جس صاحبِ استعت بندے پر حج فرض ہے یا جس کو زکوۃ کا نہیں پتہ کہ میرے اوپر زکوۃ فرض ہے یا کسی اور پر فرض ہے یا کتنی فرض ہوتی کتنے پر کتنے فیصد کم لوگ ایسے ہوں گے بہت ہی کم معاشرے میں شاید کہ ان دور دراز کے دیہاتوں میں جہاں ہماری تبلیغی جماعتیں جب جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کلمہ نہیں آتا لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں آتا تو وہاں جا رہا ہے جسے کلمہ نہیں آتا تم کو یہ باتیں بھی شاید پتہ نہ ہو لیکن عموماً معاشرے میں اس بات کا لوگوں کو علم اخلاق املاً ہمارے ہاں چاہے نہ ہو لیکن اس کا علم ہمارے ہاں موجود ہے ہم میں سے ہر بندہ جتنے لوگ یہاں پر جانتے ہیں اخلاق سے برا دین اور شریعت میں جس کو اخلاق کہتے ہیں ہم جتنے لوگ بھی یہاں پر اس وقت اس مسجد میں آپ تشریف فرمائیں آپ میں سے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ سچ بولنا ضروری ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے امانت اچھی چیز ہے خیانت انتہائی بری چیز ہے ثقافت اچھی چیز ہے بخل بری بات ہے صبر اچھی چیز ہے ناشکری بری بات ہے شکر کرنا اچھی چیز ہے نا شکری کرنا بری بات ہے کون ایسا ہوگا جو کہے کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ صداقت کا امانت کا اور ثقافت کا اور صبر کا اور شکر کا اور توکل کا اسلام میں کتنا مطالبہ ہے اور کتنا مطلوب ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے عملاً چاہے ہو یا نہ ہو لیکن علم علم کے اعتبار سے جاننے کے اعتبار سے معاشرے میں اس کی کچھ نہ کچھ نو ہاؤ جس کو کہنا چاہیے وہ موجود ہے یہ جو معاملات کا دین ہے تجارت کا اور زراعت کا اور ملازمت کا اور صنعت و حرفت کا اس کے نہ ہمیں احکام معلوم ہیں اور نہ ہی ہماری زندگی میں عملہ زندہ ہے آپ میں سے جتنے لوگ تجارت سے وابستہ ہیں مجھے کم سے کم میرے علم میں اتنے اتنی عمر میں ایسا کوئی بندہ نہیں آیا آج تک کہ جس نے کوئی تجارت شروع کرنے سے پہلے اس تجارت کے شرعی احکامات کا علم حاصل کیا وہ پہلے کہیں گیا ہو اور اس نے کسی عالم سے کسی مفتی سے یہ پوچھا ہو کہ میں سنارے کی دکان کھولنے لگا ہوں میں, میں کرنسی کا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں یا میں فلانا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں اس کاروبار کے شرعی احکامات کیا ہیں اس کی خرید و فروخت کیسے ہوگی اس میں قرض کے لین دین کے معاملات کیسے ہوں گے اس میں دیگر جو اس کی ساری تفصیلات ہیں قبضے کی اور قرض کی وہ کیسی ہوں گی کم سے کم ہم نے تو نہیں سنا آج تک ہاں لوگ بعد میں ضرور آتے ہیں کسی مرحلے پر دیندار ہو جاتے ہیں تو آتے ہیں اپنے مسئلے پوچھتے ہیں کپڑوں والے بھی پوچھتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی پوچھتے ہیں یا کسی نے ہمارے علاقہ یا سامنے مارکیٹیں پراپرٹی ڈیلرز بیٹھے ہیں کہ کسی پراپرٹی ڈیلر نے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے سوچا ہو کہ اس میں تو مختلف شکلیں ہیں بیانے لیے جاتے ہیں اور ایڈوانس لیا جاتا ہے اور کرائے پر دیا جاتا ہے اور معاہدے تیار کیے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے فائلیں بیچی جاتی ہیں اور ایک کو روک کر دوسرے کو بیچا جاتا ہے ایک سے آدھا خرید کر دوسرے کو بیچ ہزاروں سینکڑوں شکلیں ہیں کاروبار کی جس میں ایک انسان کما رہا ہوتا ہے یا وہ کلا ہے وہ مقدمات لے رہے ہیں دے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں کس کا مقدمہ لینا ہے کیسا مقدمہ لینا ہے کیسا نہیں لینا ہے کس کس مقدمے کی آمدن جائز ہوگی کس مقدمے کی آمدن ناجائز ہوگی یہ حقیقت یہ ہے ہمیں اور آپ کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ اسلام کا ایک اتنا بڑا حصہ اور پورشن ہے جس کو ہم لوگوں نے عمل معطل کیا تھا اور ہماری زندگیوں کے اندر وہ عمل موجود نہیں ہم کہیں کسی کو لے جا کر کوئی جگہ دکھا نہیں سکتے کہ یہ وہ بازار ہے اس پورے ہمارے علاقے میں کوئی ایک مارکیٹ ایسی ہو جہاں پر آپ کسی کوئی میں اکثر یہاں پر آپ سے کہتا ہوں کوئی نو مسلم آ جائے ہمارے معاشرے میں اور وہ آپ سے پوچھے کہ مسلمان عبادت کیسے کرتے ہیں کتنے مزے سے آپ کوشش کریں گے کہ اس کو جمعے کی نماز پر لے کر آئیں تاکہ آپ مسلمانوں کو بڑا مجمع اس کو دکھا سکیں اور کوشش کریں گے کہ اس کو فجر کی نماز پر نہ لے کر آئیں تاکہ مسجدوں کی ویرانی وہ نہ دیکھے کہ یہ وہی مسجدیں ہیں جو جمعے کے دن لوگوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں فجر کی نماز کے اوپر وہ وہ ان کی ان کی ویرانی کی کیا حالت ہوتی ہے جو کہ آپ اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جمعے کے دن مسجد میں لے کر آئیں گے وہ اگر پوچھے روزہ کیا ہوتا ہے تو آپ افطار کی کے کی, کی،, کی رونقیں اس کو دکھائیں گے اور سب کہیں گے دیکھو یہ افطار پر ہی جتنے لوگ دسترخانوں پر بیٹھے ہیں انہوں نے آج سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور بھی افطار کریں گے وہ آپ سے پوچھیں کہ حج کیسا ہوتا ہے آپ عرفات کی ویڈیو لگائیں گے اور اس کے اندر وہ لاکھوں انسانوں کا مجمعہ اس کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ ہمارا حج ہو رہا ہے یہ پوری دنیا سے کھچ کھچ کر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی توحید کا نغمہ بلند کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا پوچھے تو آپ بتائیں گے کہ ہم چیریٹی کرتے تھے ادارے بنیں گے حکومت نے بھی ایک زکوۃ و اشر کا نظام بھی بنایا ہوا ہے اس کی وزارت بھی بنائی ہوئی ہے اس کے ایک وزیر بھی ہوتے ہیں اور اس میں کروڑوں اربوں روپئے کی زکوۃ بھی جمع ہوتی ہے بینکوں سے بھی کاٹی جاتی ہے تو یہ سارا نظام آپ بتائیں اگر اس نے آپ سے یہ پوچھا کہ مسلمانوں کی تجارت کیسے ہوتی ہے کس بازار میں آپ مجھے لے کر جائیں گے جہاں مسلمانوں کی تجارت دکھائی جائے جہاں یہ بتایا جائے کہ یہ جو بازار آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جتنے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اسلام کے احکامات کے مطابق تجارت کرتے ہیں ان کا ان کی لین دین ان کا قرض لینا دینا ان کا مال بیچنا خریدنا ان کا کسی کے ساتھ معاملہ کرنا گاہک کے ساتھ معاملہ کرنا سپلائر کے ساتھ معاملہ کرنا ادھار اور قرض کے لین دین سارے کے سارے شریعت کے مطابق یا اگر وہ آپ سے کہیں کہ مجھے مسلمانوں کی زراعت کا طریقہ بتائیں یا مسلمانوں کے ہاں سنت و حرفت کی بنیادیں بتائیں تو آپ اس کو پھر کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں گے کہ ان کو زبانی بتا دیں املاً تو یہ چیز موجود نہیں انہیں کتابوں سے بتا دیں کھول کر کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کتاب الاجارہ میں کیا لکھا ہے اور کتاب الشرکت میں کیا لکھا ہے اور کتاب المزاربت میں کیا لکھا ہے اور فقہی کتابوں میں کیا لکھا ہے ظاہر بات ہے چیزیں کتابوں میں تو ساری کی ساری موجود ہیں تو اگر ہم اس عملی طور پر معطل کرنے کو اور پھر اس آیت کو پڑھیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ الم اکمن تولکم دین اکم و اکمم تو علیہم و ربیۃ القم الاسلام دینہ تو اللہ شانہ نے جس دین کو ہمارے لیے کامل کر دیا تھا ہم نے عمل اس کو اپنے لیے ناقص کر دی کامل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہم نے اس میں پیک اینڈ چوز کے اصول کے مطابق جو ہمیں پسند تھا ہم نے اٹھا لیا اور جو ہمیں پسند نہیں تھا جو ہمارے اوپر شاق تھا جو ہمارے اوپر مشکل تھا جس سے ہمارے مفادات پہ چوٹ پڑتی تھی جس سے ہماری منفاط پسند طبیعت کے اوپر زد پڑتی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دی جن چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ یا روایتی اور رسمی طور پر جس کو کرنا آسان ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں اللہ جل شاہر نے فرمایا یہی کا یہی مزاج یہود نے بنایا تھا اللہ نے فرمایا کہ افت مینون اب باد الکتاب کہ تم کتاب کے کچھ حصوں پر تو عمل ضروری سمجھتے ہو کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو کتاب کتاب سے مراد الکتاب الکتاب سے مراد تورات کہ تمہارے اوپر تورات آئی سارے کی ساری عمل کے لیے تھی کچھ کو تم نے عمل کے لیے عمل کے قابل سمجھا اور کچھ کو تم نے معطل کر کے رکھ دیا اللہ پاک نے فرمایا کہ چونکہ تم نے ایسا کیا تو اس کے جواب میں ہماری طرف سے عمل یہ ہے کہ ہم نے تمہارے پر خزیون فی الحیات الدنیا ہم نے دنیا کی رسوائی تمہارے پر مسلط کر دی اور یہ قارون قدرت اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جب بھی آسمانی کتابوں کے ساتھ امتیں یہ معاملہ کریں گی کہ اس میں سے اپنی مرضی کے احکامات کے اوپر عمل کریں گی اور ناپسندیدہ یا سخت یا شاق یا مشکل یا جس کے اوپر ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہو جس سے ان کا ان کے ان کے منافع کم ہوتے ہوں ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں گی اس کو معطل کر دیں گی تو اللہ پاک نے اپنی سنت بیان فرمائی ہے کہ ان کے اوپر دنیا کے اندر ضلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی وہ ذریعہ رسوا ہوں گی مجبور اور محکوم ہوں گی اور صحیح بات ہے کہ آج آپ اگر دنیا کے اب ہمارے ہاں بھی اللہ کی ساری نعمتیں دستیاب ہیں لیکن صحیح بات آپ بتائیں دنیا کے وہ ملک جو آج پیسوں کے اعتبار سے جو آج اپنی آمدنیوں کے اعتبار سے کسی کے محتاج نہیں ہیں وہ اتنا اتنا کچھ ان کے ہاں سے نکل رہا ہے پیٹرول نکل رہا ہے اور چیزیں نکل رہی ہیں کہ وہ کہ ترقی یافتہ ممالک ان کے محتاج ہیں بعض چیزوں میں ان کے ساتھ وائدات کرتے ہیں ان پر محکومی اور ذلت کیوں مسلط ہے جن کے جن کے جن کی معیشت کسی غیر ملکی امداد کی محتاج نہیں ہے بلکہ وہ ملکوں کو امداد دیتے ہیں ہمارے حکمران بھی کاسا گدائی لے کر انہی کے پاس جاتے ہیں ان پر ذلت اور رسوائی کیوں مسلط ہے ان پر محکومیت کیوں مسلط ہے وہ کیوں اپنے ملکوں کی تہذیب و تمدن کو آج مغربی دنیا کو دیکھ کر طے کر رہے ہیں مغرب ان کو بتا رہا ہے جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک چیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت سعودی عرب جس آزمائش سے گزر رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ وہاں پر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے مخلوط مجلسیں اور ناچ گانے کی محفلیں اور جو ان کی اپنی ایک ایک چیز سے وہ دستبردار ہو رہے ہیں ان پر یہ مظلومی اور ذلت کیوں مسلط ہے ان کی معیشت تو کسی اور کے ساتھ بندی بھی نہیں ان کو تو اللہ تعالی نے خود اتنی نعمت عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں پوری دنیا کو تیل بیچ رہے ہیں اور دنیا سے پیسے کما رہے ہیں لیکن ہم سے بھی زیادہ ہمارے ہاں تو پھر بھی شاید ایک